اور جب ان سے کہا جائے آمان لاؤ جیسی اور لوگ آمان لائے تو کہیں کیا ہم احمک ہے کہ طرح آمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمک ہیں مگر جانتی ناؤ